ضرورت اور تقاضے ہوں گے وہ بھی پورا کرے گا اس خیال سے کسی کو چیز دینا مثال کے طور پر آپ جس مفہوم کو جانتے ہیں امانت کے آپ نے جو سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو امانت جب دیتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے اعتماد نہ ہو تو کوئی امانت دیتا کسی کو اعتماد کے بعد دوسری چیز یہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس چیز کی حفاظت کے سلسلے میں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ بندہ پوری کر سکتا ہے مثلا آپ نے کسی کو بہت بڑی مقدار میں سونا دے رہے ہیں امانت کے طور پر تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا آپ سی گے جو خیموں کے اندر رہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ میرا پانچ کلو سونا جو ہے نا اپنے خیمے کے اندر رکھ لو آپ کو پتہ ہے کہ دن کو ان کی مزدور مزدوریوں پہ چلے جاتے ہیں ان کی عورتیں گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا وہ کسی ایسے آدمی کو دے گا جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ چیز اس کے پاس اس چیز کی حفاظت کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں اسی لیے آپ دیکھیں جا کر آپ امانتیں جو ہیں وہ بینکوں کے لاکرز میں رکھواتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ لاکر ہے گارڈز ہیں سیکورٹی سسٹم ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو امانت میں کیا کیا چیزیں داخل امانت کا بڑا وسیع افہوم ہے جیسے کل صداقت میں بات ہوئی تھی کہ صداقت کا بہت وسیع افہوم ہے امانت کا بھی بہت وسیع افہوم رعیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ جل شاہوں نے فرمایا کہ ان نہت عال سماوات ہم نے ایک امانت اللہ تعالی فرما رہے پیش کی اعلی سماوات آسمانوں پر ول اور زمین پر ولجال اور پہاڑوں <تصفح> <تصفح> اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تین بڑی تخلیقات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی آپ بتائیں کہ آسمان سے اور زمین سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چیزیں یہی ہے اور پھر زمین پر اگر آپ آ جائیں تو دو بڑی چیزیں ہیں سمندر ہیں اور پہاڑ تو پہاڑ انہیں بڑی مخلوقات کا ذکر کیا جس کو انسان بہت بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے امانت پیش کی ایک امانت یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ امانت کیا تھی کیا چیز تھی جو ان لوگوں جو ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں جی ہاں دین تھا پورا فعبئی نہمل انہوں نے معذت کر لی کس چیز سے ائیا اس کو اٹھانے سے کہا کہ ہماری طاقت نہیں وہ اشفق اور وہ دہل گئے اس کی ذمہ داری کے خوف سے وہ حم انسان اللہ کہتے ہیں انسان کے سامنے جب پیش کی تو اس نے کہا ٹھیک میں اٹھا لوں گا ان نو کا تو اس نے ان کر لی کیونکہ انسان ظلوم کہتے ہیں ظالم کو ظالم کا مبالغے کا سیکھا ہے بہت ظالم اور جہول کہتے ہیں جاہل کو یہ بھی اس کی مبالغہ کا غیری ہے بہت زیادہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جو ظلم کا مقصد مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم کا مانی ہے ابھی کے اندر ظلم کی ایک تعریف کی گئی ہے بض و شیفی غیر محل کسی چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا جو اس کے استعمال کا طریقہ نہ ہو کسی چیز کو اس کے طریقے کے خلاف استعمال کرنا کسی بھی چیز یہ ظلم کی تعریف پہ آتی تو امانت کو بھی اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہوگا خیانت جو ہے یہ بھی ایک ظلم ہے پہلی امانت وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کو عہد الست کہتے ہیں قرآن پاک میں چونکہ وہ ان الفاظ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا ساری روحوں سے پوچھا کہ الستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے جواب دیے انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات تو سب نے کہا کہ بلا سب نے کہا بالکل اللہ ہمارا رب ہے اس کو کہتے ہیں عہد الست بلا کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں ہم ہم اچھا اس طرف ہماری روحوں نے نہیں اس دنیا میں آنے والی ہر روح نے چاہے کافروں کی روح ہیں انہوں نے یہ اقرار کیا ہوا اس اقرار کا ایک نتیجہ ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پھر آپ کو یہ کفر اور اسلام کی بات سمجھ میں آ جائے گی اس روحوں کے اس اقرار نے کہ جب اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں روحوں نے کہا کہ قول بلا سب نے کہا کہ یا اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں یہ اقرار آج کے اور آج سے پہلے کے کافروں نے بھی کیا ہوا ہے جب دنیا میں آنے سے پہلے اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک حق کی خاص قسم کی طلب کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے یہ روحوں کے اس اقرار نے اصل تو انسان کا روح ہوتا ہے جسم تو اصل نہیں ہوتی روح ہوتا، نہیں ہوتا روح ہوتی ہے اصل تو روح نے اس اقرار کر لینے کے بعد اب اس روح کو اسلام کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ اور قدرتی طور پر اس کو اسلام کی تفکشش ہے تاکہ وہ اس کیونکہ اس نے اقرار کیا ہوا ہے ایک عہد کیا ہوا ہے مانا ہوا ہے اس نے کو یا اللہ تعالیٰ کو ایک طریقے سے مانا ہوا ہے اس نے پہلے سے اور اب دنیا میں آ کر اپنے اس پرانے عہد کے اوپر قائم رہنا یہ روح کی خواہش ہے لیکن اپنی روح کے اس تقاضے کو انسان دبا دیتے اپنے اس روح کے تقاضے پر شیطان کو اور نفس کو حاوی کر دیتے اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو پاتے بسا اوقات یا جو مسلمان ہوتے بھی ہیں وہ اسلام کے تقاضوں پر نہیں چل رہے ہوتے تو ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گویا سب کے لیے ایک ایک جیسا کیا کہنا چاہیے معاملہ ہوا تھا اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے تو ایک تو وہ عہد ہے وہ امانت ہے اس امانت کے بارے میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اس کے اندر میں امین ہوں یا میں خائن میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا امانت کے کی ذمہ داریاں اور امانت کے تقاضے پورا نہ کرنے کو خیانت کہتے ہیں اور آدمی دو میں سے ایک ضرور ہوتا ہے یا وہ امین ہوتا ہے اور خائن ہوتا ہے یا وہ امانت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے یا وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی ہر چیز پر یہ سوچتے رہے کہ ہم اس معاملے میں امین ہیں یا خائن ہیں تو اللہ تعالی نے ہم سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس عہد کو نبھایا ہوا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کو رب سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے اس پر پھر کبھی ذرا لمبا کورس ہو کوئی لمبا وقت ہو تو بات ہو سکتی ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں اور رب ہونے کے کیا تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے کیا نتائج اور اثرات ہیں جو انسان پہ مرتب ہوتے ہیں یہ کوئی زبانی کلامی صرف باتیں تو نہیں ہیں اس سے کچھ اثرات ایسی کچھ چیزیں پھر زندگی امانت اللہ تعالیٰ اسی لیے خودکشی حرام ہے ورنہ اگر دیکھا جائے زندگی امانت نہ ہوتی تو اپنی جان لے لینے میں کسی اور کا کیا نقصان ہے ایک آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہے کسی اور کو نہیں مار رہا خود کو مار رہا ہے تو اس میں یہ کیوں حرام کیوں ہے اور کبیرہ ترین گناہ کیوں ہے اس لیے کہ زندگی کیا ہے امانت ہے زندگی بھی امانت ہے یہ اعضا بھی امانت ہے آپ کے پاس اور میرے پاس جو آنکھیں ہیں جو کان ہیں یہ جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے امانت ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے ملکیت میں اور امانت میں فرق ہوتا ہے ملکیت کو اگر انسان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا اور امانت کو بندہ اسی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے جیسے جس نے دی ہے اس نے جیسے کہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس امانت ہے تو جسم زندگی امانت ہونے کے بعد جسم امانت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کی یا علم و تمہاری آنکھ کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی ان ان کاموں کے لیے تم ان کو جن ان کاموں میں استعمال کر رہے ہو جن کاموں کے لیے ہم نے نہیں دی یا جن کاموں کی ہم نے اجازت نہیں دی اس خیانت کو ہم جانتے ہیں یعلم علمینت الاعین آین عین کی جمع ہے اور عین عربی کے اندر آنکھ کو کہتے ہیں اور قائن قائنۃ <الْأَعْيُن> آنکھ کی خیانت ہے وہ ماتحف صدور صدر کہتے ہیں سینے کو یہ جو پورا ہے سینہ کہلاتا ہے اس کے اندر جو وہ لوٹھڑا ہے وہ قلب کہلاتا ہے دل کہلاتا ہے دل اور سینے کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا سینہ وہ جگہ ہے جس کے اندر دل ہے تو کہا کہ ہم تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے جو تم نے چھپایا ہوا ہے دیکھیں آپ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے دلوں کے اندر خیالات ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ یاد دہانی فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا وہ ماتخ تخفی کا مطلب ہے جو تم نے خفی رکھا ہوا جو تم نے چھپایا ہوا ہے جس کو تم چاہتے ہو کسی کے نہ پتہ چلے میرے خیالات وہ خیالات بھی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا تو امانت ہے اس میں مسل آنکھ ہے اللہ تعالی نے آنکھ دی ہے چند کاموں کے لیے قرآن کے اندر اس کی بہت سی چیزوں کا وجہ بتایا بھی گیا ایک تو آنکھ دی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے قرآن میں آتا بھی ہے آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو فلا انضو آج ہم نے فجر کی نماز کے اندر تلاوت کی فلاح انضرور ابلی کئی فخولی قط تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے ہو اور زمین کو نہیں دیکھتے ہو اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہو تو یہ چیزیں اس طرح آتا اللہ تعالی نے کہا کہ آسمان کو دیکھو اور بار بار دیکھو آنکھ کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو آیات اللہ کہتے ہیں آیت کے کئی معنی ہیں میں سے ایک معنی اللہ نشانی بھی ایک تو اس کے لیے آنکھ دی دوسری آنکھ یعنی اس آنکھ کے اس استعمال کے نتیجے میں کیا ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس مقصد میں آنکھ کو استعمال کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی آپ آسمان کو سوچیں آپ زمین کو دیکھیں آپ پہاڑوں کو دیکھیں آپ موسموں کو دیکھیں قرآن کہتا ہے وہ فی انف اپنے اندر دیکھیں اپنے جسم کے سسٹم کو دیکھیں اس لیے میں عام طور پر کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ جس بندے نے فزکس اور بایولوجی وغیرہ پڑھی ہوئی ہو اس کا ایمان اس بندے سے زیادہ ہونا چاہیے جس نے یہ مضامین نہیں پڑھے کہ فزکس پڑھا ہوا آدمی کے سامنے کائنات زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو زیادہ تفصیلات کا پتہ ہوتا ہے گلیکسیز کیا ہیں اور آسمان کیسا ہے اور کہاں پر کتنے کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں اور ان میں کتنے سورج ہیں اور ایک سورج کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں کتنی ہیٹ ہوتی ہے اور پھر لائٹ کیسے سفر کرتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کتنے عرصے میں پہنچتی کائنات کی وسعتیں کتنی وسیع و عریض ہے یعنی آپ نے کبھی اس موضوع پر ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی لیکچر سنے ہوں گے تو انسان کی عقل حیرت زدہ نہیں رہ جاتی کہ کیا نظام ہے سارا کا سارا اور اس میں ہماری دنیا کیا چیز ہے اور پھر ہماری دنیا کے اندر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہ کیا چیز ہے یعنی آپ کی دنیا اس پوری کی دنیا سے مراد یہ پوری جو ارتھ ہے اس پورے نظام کے اندر ایسے نہیں لگتا جیسے کہ ایک بہت بڑے کاغذ کے اوپر ایک نقطہ اور اس نقطے کے اندر اپنا آپ تو انسانوں کو چیز نظر نہیں آتا اس میں کہ میں اپنے آپ کو کدھر لوکیٹ کروں گا میں کدھر ہوں یا میرے پاس جو کچھ ہے آپ ان وسعتوں کے ساتھ اگر سوچیں تو اس کے اندر ہماری زمینوں کی کسی کے پاس اس میں پانچ دس کرال زمین ہے اس, اس کائنات کے اندر وہ اس کو کتنی بڑی چیز لگتی ہے اس کے لیے وہ قتل و غارت کے لیے آمادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو مرلے کے لیے ایک مرلے کے لیے پانچ مرلے کے لیے قتل ہوتے ہیں تو جب وہ ان وسعتوں کے ساتھ سوچتا ہے پھر ان اوقات کو دیکھتا ہے کہ دنیا کب سے قائم ہے اور کب تک رہے گی اس کے مقابلے میں اپنی زندگی دیکھتا ہے کتنی سی ہے وہ اور پھر کیا تو پھر وہ یہ چیزیں کس حد تک انسان ایک حقیقی دنیا میں آ جاتا ہے ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ یہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اس اعتبار سے تو یہ یہ علوم پڑھنے کا میڈیکل سائنس کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو جسم کی تفصیلات تو پتہ چلتی ہیں انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے اور حیران کن تفصیلات ہوتی ہیں جگر کا کام اور گردے کا کام اور پھیپھڑے کا کام تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اندر بھی غور و فکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی اس کو اس کو آئے گا کہ ذہن میں یہ آئے گا کہ اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا پیچیدہ نظام بنانا بنانے والی ذات وہ کتنی کتنی بڑی ہوگی اور کتنی عظیم و شان ہوگی کہ اتنا پیچیدہ نظام اس کے ایک کن سے بن گیا کوئی اس نے بیٹھ کر اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی انجینئرنگ تو کی نہیں ہے اس نے کن کہا اور یہ سب کچھ ہو گیا تو ایک تعلیم یافتہ ہمارے یہاں کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ ایک تعلیم یافتہ جو ہم کہتے ہیں جس کو اصطلاح کے اندر اس آدمی کا ایمان تو زیادہ پختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر اس کو زیادہ تفصیلات پتہ ہے اس وہ کیوں ایتھسٹ کیوں ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر پڑھ کر یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں پڑھے لکھے ان کی بہ نسبت انپڑ ان پڑھ دیہاتیوں کی دینی حالت بہتر کیوں ہے حالانکہ اس کو تو کچھ نہیں پتہ کبھی سوچا آپ نے اس بات ایک بندہ جیسے فزکس پڑھی ہوئی ہے ایک بندہ جسے میڈیکل سائنس یا بایولوجی پڑھی ہوئی ہے اور وہ انسانی جسم کی تفصیلات سے کائنات سے کائنات کی تفصیلات سے زیادہ واقف ہے اس کی نسبت ایک ان پڑھ کسان جو اس سب سے واقف نہیں ہے اس کا ایمان زیادہ کیوں ہے حالانکہ اس کا ہزار درجے زیادہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جاتا یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نا اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا جاتا کہ بس ٹھیک ہے کائنات اتنی بڑی ہے تو بس اتنی بڑی ہے کیوں بڑی ہے یہ نہیں بتائیں گے اور یہ سب کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی نہیں پتا بس یہ پتہ چل جائے کائنات بہت بڑی ہے اور ایک مسلمان کو بھی پتہ چل گیا بہت بڑی ہے غیر مسلم کو پتہ چل گیا بہت بڑی ہے دونوں کے نزدیک اس کی وسعت کا تو علم ہے لیکن اس وسعت کا تعلق یعنی اس مخلوق کی عظمت تو بیان ہو گئی لیکن اس کے بعد خالق کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں گیا کہ اس مخلوق کی عظمت کے بیان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خالق کی عظمت بھی ساتھ بیان ہو جائے گی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فزکس مخلوق کے ساتھ تو گفتگو کرتی ہے خالق کے ساتھ نہیں کرتی آپ نے کبھی فزکس لیکچر میں سنا ہے کہ ساری مخلوق کے بیان کے بعد کچھ خالق پر بھی بات ہو گئی یہ تو ساری بات ہو گئی جو بنی ہوئی چیز ہے بنائی کس نے تو اس پہ بات نہیں ہوتی ابھی اس پر بات نہیں ہوتی ہے تو بس ہمارے ذہن کے اندر بھی ایک دہریے کے ذہن کے اندر بھی ایک ایتھسٹ کے ذہن ایک جیسے ایک جیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا قرآن کی آیت نے ایک پڑھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھے تو اگلی آیت ہے بسم خلق کہ پڑھو اس کے نام سے جس نے پیدا کیا مطلب یہ کہ تم جو کچھ پڑھو اس کا تعلق ہونا چاہیے پیدا کرنے والے کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے اس کے ساتھ یہ نہیں کہ بس صرف پڑھو خالی پڑھو پڑھ پڑھ, پڑھ کے آخر میں کیا نتیجہ نکلا کہ جناب وہ جو تھوڑا بہت ایمان پہلے تھا اسے بھی چھٹی ہو گئی پڑھنے کے نتیجہ تو یہ نہیں نکلنا چاہیے کم سے کم انسان اور آج آپ اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے کالجوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یعنی آہستہ آہستہ اب تو ایک فیشن بنتا جا رہا ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو فیشن بن گئی ہیں ان میں سے ایک فیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر کسی نے انٹلیکچوئل ثابت کرنا ہو کہ میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں تو کہے گا کہ میں نان بلیور ہوں صحیح خیال ہے کہ نان بلیور ہونا بڑی اقل مندی کی دلیل ہے اور کسی بہت بڑی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ بندہ جب بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا اس کے اس کا اثر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے یہ ایک ہر دور کے مختلف چیزوں کے وہ نکلتے وہ آتے ہیں کیا کہنا چاہیے ادوار آتے ہیں یا فیشن آتے ہیں ٹرینڈز آتے ہیں یہ آج کل کا اسپیشلی ایک صدی کا تقریباً ہونے کو ہے بدقسمتی سے اسلامی درسگاہوں میں اسلامی درسگاہ کہتا ہوں مسلمان جس میں اکثریت کے اندر ہو چاہے وہ کچھ بھی پڑھنے کوئی علم بھی پڑھنے تو مسلمانوں کی درسگاہوں کے اندر اب یہ فیشن بھی آیا ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نان بلیور ہیں اور ہم ایک چیز پر یقین نہیں ہے یہ جب کوئی تہذیب شکست کھاتی ہے تو پھر اس کے اثرات آہستہ آہستہ خیالات اور افقار کے اوپر پڑنے لگ جاتے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے یہ صدیاں جو ہیں یہ گزشتہ ایک دو صدیاں پوری دنیا کے مذاہب اور ادیان کے لیے بڑی چیلنجنگ صدیاں ثابت ہوئی اور اس میں باقی مذاہب کوئی مسائل پیدا ہوئے اسلام کو بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور اس وقت آپ لوگ جو یہاں ہیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں اس رمضان کے اس مختصر سے دورانیہ کے بیٹھنے کا یہ فائدہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد جو طے کریں ایک بہت قیمتی مقصد ہے جو آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا بنا سکتے ہیں اور وہ قیمتی مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان کا اعتماد اسلام پر سے یا اٹھ گیا ہے یا کم ہو گیا یہ الفاظ میں سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ اسلام پر سے اس کا اعتماد کہ یہ آخری مذہب ہے آخری دین ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور یہ ایک ہی دی اند دین ان دین اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور کوئی کسی قسم کے حق حق جو ہے وہ اسی دین کے ساتھ وابستہ ہے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں اور آسمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی ایک ایک چیز درست ہے اور اس سے زیادہ حق کچھ اور نہیں ہو سکتا اس پر ایک آدمی خود بھی کھڑا ہو اور اس کا دفاع کرنے والا بھی ہو آج دنیا اس کے اوپر ظاہر بات ہے اعتراضات کر رہی ہے اور پہلے بھی اعتراضات ہوتے تھے لیکن مسلمان اس پوزیشن میں ہوتے تھے ہر اعتبار سے کہ وہ اپنے دین کا دفاع کر سکتے تھے آج تو بڑی قسم پرسی کا سالن ہاں. کوئی دین کے اوپر ہونے والے حملے صحیح بات میں آپ کو بتاؤں آپ اگر سوشل میڈیا سے اور مختلف چیزوں سے واقف ہوں تو آج دین پر باہر سے زیادہ اندر سے حملے ہو رہے ہیں اس وقت اسلام پر ہونے والے اعتراضات اسی ستر اسی فیصد وہ ہیں جو خود مسلمان کر رہے ہیں جو مسلمان کہلاتے تھے یا اب نہیں رہے مسلمان ہو سکتا ہے وہی میں نے کہا جو بندہ اپنے آپ کو نان بلیور کہہ دے تو مسلمان تو نہیں ہوتا مسلمان تو بلیور ہوگا ظاہر بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے اور ان پر ایک محنت ہوئی جس محنت کے نتیجے میں یہ اسلام سے دور چلے گئے پھر دور جانے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ بس صرف دور چلے گئے بلکہ وہ باقاعدہ ایک مشن کے تحت اسلام ہی پر حملہ آور ہو گئے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہیں پر آپ دیکھیں تو بچے اپنی ماں پر حملہ آور ہوں جیسے تو یہ ایک ماحول بنا خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے پچھلے آٹھ دس سالوں میں چونکہ ایک اوپن سورس ایک کھلی اجازت ملی ہر بندہ جو مرضی لکھ رہا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا آپ اس کو ہٹا دیں سوشل میڈیا کو تو اخبار ہوتے تھے ہر اخبار کسی پالیسی کا پابند ہوتا تھا ایڈیٹر کا پتہ ہوتا تھا مالک کا پتہ ہوتا تھا اس میں چھپنے والی ایک ایک سطر پتہ ہوتی کس نے لکھی اور جو لوگ چھاپ رہے ان کو پتہ ہوتا تھا تو یہ نہیں تھا کہ پتہ ہی نہ ہو شناختی نہ معلوم کون کیا کہہ یہ آج کل آپ اب جو آپ جس ماحول کے اندر آپ لوگ یہ چیزوں کے استعمال کرتے ہیں فیک آئی ڈیز ہیں ہے اور ایک نظام ہے اپنی اپنی شراخ کو چھپا کر آپ جو مرضی دنیا کو بتانا چاہیں پہنچانا چاہیں وہ آپ کر سکتے اس فضا کے اندر لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور ایک بہت بڑا بڑا لٹریچر مختلف شکلوں کے اندر سامنے آیا ہے۔ آپ تو شاید نہیں پڑھتے ہوں گے اللہ کرے کہ نہیں پڑھتے ہوں؟ میں دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو سارے جو مختلف ملحدین کے پیجز پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے ایتھسٹ لوگوں کے پیجز پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور کن چیزوں پہ اعتراض ہو رہا ہے کن چیزوں پر بات ہو رہی ہے کیا ذہن بنایا جا رہا ہے تو وہ واقعتاً حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک اتنی خطرناک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس پہ نوجوانوں کی نفسیات کو اور ان کے سوالات کو اور ان کی باتوں کو ایک خاص طریقے کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اپنے زمانے کا کرنے کا کام ہے اس دور کے اندر کہ مسلمان نوجوان ضروری علم حاصل کر کے دین کا جو ضروری علم ہے قرآن کا حدیث کا سیرت کا اور اس کے بعد پھر دین کے دفاع کی نیت سے کہ درست بات آپ لوگوں کو اس موقعے بتا سکے اب دیکھیں آپ جتنے لوگ بیٹھے اگر میں وہ سوالات یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ میں سے کوئی بندہ اس میں سے شاید کسی ایک کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے تو جو بندہ خود کنفیوز ہو جائے وہ کسی اور ہی کنفیوژن کیا دور کرے گا؟ دوسرے کی کن... اب آپ دل سے تو مومن ہیں لیکن دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اور انہیں ان سوالات کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بات کریں تو آپ پورے اس کے ساتھ بات کریں اس کے لیے علم چاہیے علم ہو تو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر خود بھی اگلے کو قائل کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات اس بنیاد پر ہم ایسے سمجھتے ہیں اب تو اس چیز کا جس کو کہنا چاہیے کہ دور اور اس کی ضرورت آئی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے اس کو خدمت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی وفاداری کی ایک وہ سمجھیں ضرورت سمجھیں کہ ہم حضور کے ساتھ چونکہ وفادار ہیں آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفادار ہیں تو اس وقت ہم اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لیں اور اس کے علم ضروری ہے کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ وقت علم ضرور حاصل کریں بات آگے چلی جائے گی اس لیے واپس آ جاتے ہیں میں نے عرض کہ آنکھ امانت ہے کان امانت ہے زبان امانت ہے اس کیا؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ اس کو جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہے اس کے علاوہ کسی چیز میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے نا جائز جگہوں پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ کان کو نہ آنکھوں کو نہ کسی اور چیز کو اسی پر بات ہو گئی کہ کیوں یہ زندگی جو ہے یہ کس طرح سے امانت ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اب یہ بڑی امانتوں کا ذکر ہو گیا کہ سب سے پہلے دین امانت ہے ہمیں جو ملا زندگی امانت ہے جسم امانت ہے یہ بڑی بڑی چیزیں ہوں اب آتے ہیں اب اس امانت کی طرف آ جاتے ہیں جس کو آپ آج تک امانت کہتے رہے ہیں کسی آدمی کی کسی کو دی ہوئی چیز وہ اس کا معاملہ ہی بڑا حساس ہے حکیم الامت حضرت مولانا شف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو برتن آتے ہیں نا گھروں کے اندر پڑوس کے گھروں سے کبھی کبھار پتہ نہیں اسلام آباد میں تو کوئی پڑوس کے گھروں میں کوئی چیز بھیجتا ہے نہیں بیچتا لیکن ویسے دیہاتوں کے اندر ہمارے اور نسبتاً چھوڑے ہوئے لوگ پرانے زمانوں کے اندر جس طرح بچوں کو بتائی جاتی ہے نا بعض باتیں کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا یہ بھی اب ہے کہ ایسی چیز میں ہوگی لوگ ایک دوسرے گھر کے اندر کچھ بھیجا کرتے تھے دیکھا آپ لوگوں نے یہ منظر آپ لوگوں کے محلوں میں اچھا آپ نے سے جو ہے تو وہ میں جا رہتا ہوں میں ادھر قریب رہتا ہوں ایفٹن ون کے اندر سامنے والے سائڈ ہمارے ساتھ ایک گھر ہے ہمیں اس گھر کے اندر چھ سال ہو گئے چھ سالوں میں ہمیں یہ اپنے جو ساتھ والا گھر ہے ایک سائیڈ سائڈ ہمیں یہ نہیں پتہ واقعہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اور کیا نا کبھی بالکل ایک الگ لوگوں کا چونکہ اب یہ کہیں پر اور دیکھا جائے تو ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے نسبتاً جو محلے ہوتے ہیں خاص اس میں کتنا ایک ایک گلی محلہ جڑے ہوئے گھر آپس کے اندر ان کا ایک آپس ایک تعلق ہوتا تو ہم جب ایک اور محلے میں رہتے تھے وہاں پر چھوٹے گھر ہوتے تھے چھوٹے گھروں کا محلت تو وہاں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ گھر کے اندر ٹماٹر نہیں ہوتے تھے تو ساتھ والے گھر سے کوئی لے آیا ادھر ہری مرچ نہیں ہے تو اس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا کر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ خدمت ہمارے ذمہ ہوتی تھی جاؤ ٹماٹر لے آؤ ان سے ہری مرچ لے آؤ ماچس لے آؤ فلاں لے آؤ تو یہ کام ہوتے تھے محلہ کا مطلب بھی ہوتا تھا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن جب جگہیں بڑی ہو جائیں اور تو لوگ سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں تو یہ جو گھروں میں سا برتن آتے ہیں کھیر آ ساتھ والے گھر سے یا کیا آتا حلوہ آ گیا تو یہ جس برتن میں آتا ہے یہ برتن بھی امانت ہوتا ہے لکھا اس کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال کر سکتے یہ نہیں کہ آ تو برتن پانچ چھ دن آپ گھر میں استعمال کرتے رہ پھر واپس کرتے. یہ اسی طرح واپس جانا چاہیے بغیر استعمال ہوئے کتاب امانت ہوتی ہے جب آپ کسی سے لیں پڑھنے کے لیے تو یہ بعض لوگ لوگوں سے کتاب لے کر پھر اس کے بعد اس کو جناب علی اس پہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں واپس کرتے ہیں بندہ پہچان نہیں پاتا ہے میری وہی کتاب ہے جو میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی تھی کتاب کو بھی اسی طرح امانت اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ امانت ہے اگر آپ کی دو قسم کی جابس ہوتی ہیں بعض جابس کے اندر ٹائم طے ہو جاتا ہے کہ آٹھ سے لے کے چار بجے تک آپ پابند اس میں جو بھی کام ملا آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کے اندر یہ ٹائمنگ پوری کی پوری امانت ہے اور بعض عورتوں میں جاب جو ہے وہ ٹاسک بیسڈ ہوتی ہیں جو کام مل گیا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے چاہے آپ چاہیں تو اسی ٹائم میں کریں چاہیں تو رات کو کریں دفتر میں بیٹھ کر کریں یا کہیں کہیں اور بیٹھ کے کر کریں اس کی نوعیت تو پھر کام پر ہوتی وہ کام کی بنیاد ہوتی ہے لیکن جہاں بنیاد جو ہے وہ اوقات ہوں گے ٹائمنگ ہوگی تو وہاں یاد رکھنی کی بات ہے کہ جو ٹائمنگ آ... ہے یہ امانت ہے ہمارے بزرگوں نے اس قریب کے زمانے کے اندر ان چیزوں کی اتنی احتیاط برت کے دکھائی ہے حضرت مولانا خلی احمد صاحب ساران پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے شیخ تھے تو ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت شیخ نے اپنے استاد کے استاد بھی تھے ان کے شیخ بھی تھے کہتے ہیں کہ وہ جب پڑھانے کے جو اوقات تھے مدرسے کے ان اوقات میں مثلاً صبح چھ گھنٹے پڑھانے کے اوقات ان اوقات میں اگر کوئی ملاقاتی آ جاتا تھا مہمان تو وہ جتنی دیر آ کر ان کے پاس بیٹھا ہے تو وہ اس ٹائم کو نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ ملنے والا آ گیا پچیس منٹ وہ میرے پاس بیٹھا تو پچیس منٹ لکھ دیے کہ آج چار تاریخ کو میں نے پچیس منٹ اس میں گزارے پھر, پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا تو پورے مہینے کے وہ اوقات ان کی ڈائری میں لکھے ہوتے تھے اس سارے کو وہ جمع کرتے تھے مہینے کے آخر کے اندر اگر وہ آدھے دن یعنی آٹھ گھنٹے کا اگر دن ایک دن اگر وہ چار گھنٹے سے کم ہوتے تھے آدھے دن سے کم تو آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے اپنی اور اگر وہ آدھے دن سے زیادہ ہوتے تھے مثلاً پانچ گھنٹے ہو گئے وہ سارا ٹائم ملا کر تو پورے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے اپنی کہ اتنا وقت میں نے اس کام میں صرف نہیں کیا جس کام کی میں تنخواہ لے رہا ہوں مہمان کو کیا کہنا ہے اس سے باتیں کرنا تو مدرسے نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی کہ آپ کچھ مہمانوں کو بھی انٹرٹین کریں تو کہتے ہیں اس پر اسی طرح کہتے تھے کہ ان کو پڑھانے کے لیے جو درسگاہ میں ایک جس طرح یہ جگہ ہے نا یہاں یہ قالین بچھا ہوا ہے اور کارپٹ اس کے ساتھ اوپر ایک اور قالین بچھا ہوا ہو جس پہ استاد بیٹھے گا تو جب کوئی ملنے والا آتا تھا تو اس سے اتر جایا کرتے تھے اس جگہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے اس مقصد کے لیے نہیں دی گئی کہ اس پر بیٹھ کے باتیں کرو یہ مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ اسے بیٹھ کے پڑھاؤ پڑھا نہیں رہا تو میں اس لیے اس کو استعمال نہیں کروں یہ امانت کی وہ آخری جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مثالیں ہیں تقوی کی کہ انسان کے پاس جو چیز ہو جس مقصد کے لیے اس کو کسی ادارے نے دی ہے کسی اب دیکھیں نا ہم لوگوں کے پاس ہمارے آفسز کی سٹیشنری ہوتی ہے ہمارے پاس اپنے آفس کی بعض اوقات اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خاص مقاصد کے لیے دی گئی ہوتی ہیں کتنا بے دردی کے ساتھ سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کس بے دردی کے ساتھ وہ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں اس خیال سے یعنی ہمارے ہاں اب کسی چیز کا برا استعمال کرنا ہو تو محاورہ یہ ہے کہ سرکاری ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اپنی کسی چیز کو اگر آپ اس کی چیز کو برا استعمال ہیں کوئی سرکاری تھوڑی ہے مطلب یہ ہے کہ سرکاری چیزیں اس طرح استعمال کی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر دیکھے بھالے بغیر خیال رکھے ہوئے حالانکہ اگر آپ اپنی چیز ایسے استعمال کریں برے طریقے سے تو پھر بھی وہ اس کی کوئی جواز یوں نکل سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی ہے سرکاری کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ امانت ہے امانت کو تو برے طریقے سے بنائے تو ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے کہ اپنی ذاتی چیز اچھے طریقے سے استعمال کرنی ہے اور امانت کو جو ہے وہ برے طریقے سے استعمال کر یہ ہمارے ہاں ویلیو بن گئی ہے ایک, ایک نام ہے ہمارے یہاں اس کے بعد یہ ہے کہ منصب اور عہدہ کسی کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہوا یا کوئی عہدہ دیا ہوا یہ امانت ہے اور وہ اس کے اندر اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا مثلا دیکھیں ایک آدمی کی ایسی جگہ پر جہاں وہ ریکروٹنگ کر سکتا ہے نئے لوگ لے سکتا تو یہ منصب امانت ہے اس جگہ پر اگر یہ نئے لوگ لیتے ہوئے آ, نئے آ, لوگ انڈکٹ کرتے ہوئے اپنے محکمے کے اندر خیانت کرتا ہے جان پہچان اقربہ پروری اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو سفارشیوں کو ان کو لانا اور ان کو رکھنا تو یہ ساری کی ساری اخیانتوں کی قسم ہے صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امانت کے اندر اعلیٰ ترین پیمانے قائم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ خادثہ تھا آپ نے جو تربیت کی جن اصولوں پر ان میں سے جس کل بات ہوئی تھی صداقت پہ کہ صحابہ کو صداقت سکھائی گئی جس کے نتیجے میں نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے سچے ترین لوگ تیار ہوئے اگر کوئی پوچھے اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ انبیاء تو انبیاء ہیں ان کے بارے میں تو ویسے ہی معاملہ ہے نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے سچا گروہ کون سا ہے کون سی جماعت ہے جو سب سے سچی جماعت ہے تو وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اور ان کو ان کی ان سچائیوں کے کیسے کیسی بشارتیں پھر دنیا میں ملی؟ مسن دس ہیں عشر مبشرہ جنہوں کہتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا کہ فل جنّّّّّّّّ ابو بکر فل جنّ عمر فل جنّ عثمان فل جنّ عالی فل جنّ طلحہ فل جنّ زبیر فل جن نام لے لے کر کہا کہ تم دس جنتی ہو ان کو اسی لیے کہتے ہیں عشر مبشرہ مبشرہ کیا مطلب ہے خوشخبری جن کو مبشرہ کس چیز کی بشارت ہے جنت کی جنت کی بشارہ جن کو دنیا بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیے جو تین سو تیرہ ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ عربی کا محاورہ ہے اس کو مطلب آپ اردو والا نے لے اس کا وہاں کا کہ اب تم جو مرضی کرو بدر والوں سے کہا کہ تم کامیاب ہو چکے جو اسے بدری صحابہ یعنی صحابہ کی فضیلت کی ترتیب یہ ہے انبیاء کے بعد آتا ہے نا قرآن کے اندر تل کر رسول الف النا باد مالا باد یہ نبی ہیں ان میں بھی ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے نبیوں میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئیں سعید الانبیاء ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں تو نبیوں میں بھی اللہ تعالی نے فضیلت دی صحابہ کے اندر بھی فضیلت کے معیارات ہیں تو سب سے پہلے خلفۂ راشدین اور ان میں بھی فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر علی مرتضی اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں چار تو یہ شامل چھے ہیں چھ اور یہ اس کے بعد پھر بدری ہیں جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی اور پھر احد والے اور مہاجرین کی فضیلت ہے پھر انصار ہیں پھر پھر وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے مہاجروں اور انصار کے علاوہ بھی تو لوگ تھے نا جو اسلام میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ بھی صحابہ تھے ظاہر بات ہے جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے ایسے لوگ بھی تھے تو چونکہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی اس اس نقطے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ امانت کے حوالے سے اتنا حساس کیا تھا اتنا حساس کیا تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں صحابہ کے ہاتھ میں امانتیں کب آئیں ایک تو ایک تو اس وقت امانتیں آنا شروع ہوئیں ایک تو پرسنل امانت تھی نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقی نے مکہ امین کہتے تھے اپنی امانت رکھوا گئے پیسے رکھوا گئے کوئی اونٹ رکھوا گئے کوئی سونا رکھوا گیا پرسنل امانتیں پرسنل بلونگنگس کسی کی کسی کے پاس ہونا یہ ایک امانت ہی قسم ہے <laughs> یہ بھی تھی پھر امانت آئی جب غنیمت کا مال آیا غنیمت کہتے ہیں وہ مال جنگ کے اندر حاصل ہوتا جنگ ہوئی اور آپ نے جنگ جیت لی تو جو مخالفین کا مال ہوتا ہے اس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں تو غنیمت میں صحابہ بڑے محتاط ہو گئے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کا نام تھا مدعم ایک جنگ کے واقعے پر وہ کہیں جنگ تھی غزوہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمِ خاص تھے آپ اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کو کجاوہ کہتے ہیں گھوڑے پر بھی ہوتا ہے اونٹ پر بھی ہوتا ہے جس پہ بیٹھتے ہیں لوگ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے ان کا کجاوہ اتار رہے تھے خدمت کر رہے تھے خاص حضور کی اتنے میں کہیں سے ایک تیر آیا ظاہرہ دشمنوں نے چلایا ہوگا ان کو آ کر لگا اور وہ وہیں پر فوت ہو شہید ہو گئے تو صحابہ نے ایک دم آواز بلند کی کہ خوش قسمت دیکھو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ان کو شہادت پہلے مل گئی اور شہادت بھی کس حالت میں ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت ایک طرح سے آپ کے اونٹ سے آپ کے کجاوے کو اتار رہے تھے آپ کی خدمت پر تھے کہ تیر لگائے اور آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں خیبر کی جنگ میں غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہلے مدعیم نے جو چادر اٹھا لی تھی وہ چادر اس وقت آگ کی چادر بن کر اس پر انگارے برسا رہی ہے. یعنی یہ یہ موت اس کی اس خیانت کی وجہ سے جو چیز پہلے اٹھا لی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی اور اس چادر اس بات کو سن کر صحابہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ایک چادر جو ہے وہ اتنی سخت چیز ہے کہ حضور نے فرمایا وہ آگ کی چادر بنی ہوئی ہے اس وقت اس کے لیے مرنے کے بعد تو سب لوگ تو سب لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ وہ چیزیں جو انہوں نے تقسیم سے پہلے غنیمت تقسیم ہوتی ہے باقاعدہ امیر تقسیم کرتا ہے تو کسی نے بعض چیزیں لوگوں نے یہ سمجھ کرنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مثلا رسی ہے تسمہ ہے ایسی کوئی چیز تو کسی نے کوئی اٹھائی بھی تھی تو کہتے ہیں اس کے بعد سارے جوگ در جوگ لا کر وہ عام چیزیں لکڑیاں اور ایسی جو جس کو بیکار سمجھا گیا تھا کہ اس کو اس کی کیا تقسیم ہوگی وہ بھی لا کر انہوں نے واپس کر دی کہ ایسا نہ کہ ہمارے لیے بھی یہ چیز آخرت کرتا اس طرح ان کی صحابہ نے یہ چیزیں دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس لیے ان پر اس کا بہت غیر معمولی اثر ہوا تو ایک تو غنیمت کے مال کی امانت کا مسئلہ آیا اور پھر صحابہ کی امانت کا امتحان آیا جب وہ ان کو خلافتیں ملی یعنی بیت المال جب ملا ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر صدیق تھے اور پھر عمر فاروق تھے غنی تھے ان کے پاس حکومت تھی اور بیت المال تھا بیت المال کا مطلب مسلمانوں کے اموال جس کے اندر قومی خزانہ جس کو کہتے وہ ان کے پاس بطور امانت آیا آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضر البر صدیق کی جب خلافت پر بیعت ہو گئی تو وہ صبح صبح اپنے کندھے کے اوپر کپڑے کے تھان رکھ کر بازار جا رہے تھے تو عمر فاروق رستے میں مل گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا میرالمومنین کدھر یا خلیفت رسول اللہ اے رسول اللہ کے جانشین کہاں جا رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میں تو تجارت کرتا ہوں تو کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں بازار میں تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ بازار میں چلے جائیں کپڑے بیچنے کپڑے نہیں بیچوں گا تو میں اپنے گھر بار بچوں کے لیے گزران بسران کیسے کروں گا اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے آپ کا وظیفہ ہوگا اتنا وظیفہ کہ آپ کو کپڑے نہ پہ آپ کے گھر کے اندر چولہا جلتا رہے اتنا وظیفہ آپ کہ تاکہ آپ کے اوقات تو مسلمانوں کو چاہیے کوئی بندہ آئے گا لوگ آئیں گے اتنا پھیل رہی تھی فتوحات ہو رہی تھی اسلام کی سرحد وسیع ہو رہی تھی تو ظاہر بات ہے ایک, ایک فل ٹائم حکمران چاہیے تھا پارٹ ٹائم تو نہیں چل سکتا تھا وہ کام کہ وہ تین چار گھنٹے کے لیے بیٹھیں اور باقی وقت میں اپنا کام کریں تو ان کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوا تھا. یہ یہ تو ایک بات اس پر وظیفہ مقرر ہوا خلیفہ کا اور بکر صدیق کا وہ کتنا مقرر ہوا اس پر آپ نے وہ دوسرا واقعہ بھی سنا ہوگا میں آپ کو صرف تازہ کر رہا ہوں کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا وظیفہ مقرر ہوا جو ان کے گھر کے اندر چولہا جلنے کے لیے چاہیے ہوتا تھا تو ان کی اہلیہ صاحبہ آٹا آتا تھا بیت المال سے اور کوئی گھی اور کھجور وغیرہ آ تھا بیت المال سے اتنا جتنا ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہو جائے تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کھانا چل رہا کھانا پکتا تھا تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ بکر کے لیے کوئی میٹھی چیز بناؤ کھانے کے ساتھ میٹھا جس طرح ہوتا میٹھا کے لیے تو آتا نہیں تھا وہ تو روٹی سارا نہ آتا تھا تو کہتی میں ایک مٹھی ایک مٹھی جتنا آٹا الگ کرتی رہی اور تھوڑا سا گھی کے چن چمچے الگ کر لیے یا تھوڑی کھجور الگ کر لی کئی دن تک اس کو الگ کر کر کر کے اتنا وہ ہو گیا کہ اس سے تھوڑا حلوہ بن سکتا تھا تو اس میٹھا بنایا کئی دنوں سے تو جب یہ بنا کر دسترخوان پہ رکھا تو صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو خیال ہے شاید یہ زیادہ بیت المال والوں نے زیادہ بھیج دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کئی دن کا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا نکالا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا نکالا گیا ہے اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اس لیے جا کر بیت المال سے کہا کہ آئندہ ہمارے ہمارے گھر جو آٹا جاتا ہے اس میں سے اتنا کم کر دیا جائے اس کے بغیر بھی ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے کہ گزارا چلا یہ بیت المال کا تصور تھا اسلامی کہ, کہ خلیفۃ المسلمین حکمران اس طریقے سے بیت المال استعمال کریں گے جب ہم نے امانت کا تصور ہمارے ہاں سے ختم ہوا تو آج آپ کے قومی خزانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ کیا ہوتا آپ میں سے کسی کا بھی آپ صحیح بتائیں دل سے ہم دیتے ہیں کچھ مجبوری میں دیتے ہیں ٹیکس دینے کا دل چاہتا ہے کیوں نہیں دل چاہتا لوگوں انہیں پتہ ہے کہ میرا ٹیکس حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے استعمال ہو۔ اور کرپشن کے اندر استعمال ہوگا اور کھانے پینے میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا ٹیکس ملک و ملت پہ لگے گا قوم پر لگے گا تعمیر پر لگے گا ترقی پر لگے گا صحت پر لگے گا میرے خیال نہیں ہے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو جو کہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ہر آدمی خوشی سے دے گا شاید اور زیادہ پھر ہم لوگ چیریٹی بھی تو کرتے ہیں نا کتنی بڑی بڑی چیریٹیز کرتے ہیں مسلمان تو اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق سے لوگ دیں گے اگر صرف امانت کا وصف زندہ ہو جائے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے معاملات امین لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہیں. ہمارا خزانہ امین لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے. اور یہ کب ہوگا یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا اس کے لیے یہ اوصاف سوسائٹی میں آپ نے پیدا کرنے ہوں گے سوسائٹی میں پیدا ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے حکمران بھی اسی سوسائٹی سے ہی نکل کر جاتے ہیں نا. انہی انسانوں میں سے ہی وہ ہوتے ہیں یہ چیزیں جب آپ کے اندر پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو ایسے حکمران ملیں گے ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے اندر بھی اوساف موجود ہوں گے اللہ ج شانوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واقع الحمد الحمدللہ رب الم